آج پیر کا دن دس ستمبر اور سال 2018 اٹھارہ ہے اور میں ہوں دوست مراد بلوچ آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو اور یہ ریڈیو زرمبش کی آزمائشی نشریات ہیں آج کی نشریات میں ہم شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی اور علاقائی خبریں آج کی خبریں پیش کر رہے ہیں حکیم بلوچ سی پیک کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا پاکستان اور چینی کام نے اس منصوبے کی کامیابی کے لیے تیسرے فریق کو شامل کرنے کی بات کی ہے جو واضح اشارہ ہے کہ چین اور پاکستان کے سیاسی ساک اور معاشی طاقت کے بل پر اب اس منصوبے کی کامیابی ممکن نہیں صورتحال کی گمبھیتا کا اندازہ اس بات سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے برطانیہ کے معروف اقتصادی جریدے فائنانشیل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق نئی حکومت کے چین کے ساتھ سی پیک کے حوالے سے اثر نو مذاکرات وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے صنعت و تجارت داؤد نے کہا کہ فی الحال تمام سی پیک منصوبوں پر ایک سال کے لیے عمل روک دینا چاہیے پاکستان اور چین نے ساٹھ ارب ڈالر مالیت کے پاکستان چین اقتصادی راہداری سی پیک منصوبے میں تیسرے فریق کو سرمایہ کاری کے لیے باضابطہ طور پر مدعو کرنے پر اتفاق کیا ہے اس کے ساتھ دونوں ممالک نے سماجی شعبے اور علاقائی ترقیاتی اسکیموں کے اس کے ساتھ دونوں ممالک نے سماجی شعبے اور علاقائی ترقیاتی اسکیموں کو اس منصوبے کا حصہ بنانے پر بھی رضامندی کا اظہار کیا ہے پاکستانی میڈیا کے مطابق سی پیک کے حوالے سے لیے گئے ان دو فیصلوں پر اتفاق پاکستان کے کمیشن برائے منصوبہ بندی ترقی و اصلاحات اور نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارمرس کمیشن آف چائنا این ڈی آر سی کے درمیان ہونے والی طویل دورانیہ کے ملاقات میں کیا گیا چار گھنٹے تک جاری رہنے والے اس اجلاس میں پاکستانی وفد کی سربراہی وزیر برائے منصوبہ بندی مخدوم خسرو نے کی جبکہ این ڈی آر سی کے نائب چیئرمین نینگ جز نے چینی وفد کی قیادت کی ذرائع کے مطابق چین نے دونوں ممالک سے دوستانہ تعلقات رکھنے والے ممالک کے اسپیشل اکنامک میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا کیونکہ وہ اس حوالے سے زونے والی تنقید کا خاتمہ چاہتا ہے جو خاص کر امریکہ اور بھارت کی جانب سے خفیہ معاہدوں پر کی گئی تھی اس سلسلے میں ایک عہدیدار کا کہنا تھا کہ کسی ملک کا خاص طور پر ذکر نہیں کیا گیا تہم وسطی ایشیا یورپی ممالک اور ترکی روس سعودی عرب سمیت دیگر نو ممالک مجوزہ ایس زی زیڈ میں سرمایہ کاری کر سکیں گے اس سلسلے میں گوادر کو برآمداتی منڈی کے لیے صنعتی مرکز کی حیثیت سے دوبارہ ترجیح دی جائے گی جہاں یہ ممالک انفرادی طور پر یا پاکستان اور چین کی شراکت داری سے سرمایہ کاری کر سکیں گے اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے سی پیک میں سماجی شعبے کے منصوبوں کو شامل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا جس میں پینے کا صاف پانی صحت تعلیم اور تکنیکی تربیت شامل ہے عہدیدار کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور چین کے درمیان صنعتی تعاون کے پہلے مرلے میں رشاکئی یا ہٹر خصوصی اقتصادی زونس کی ترقی کے حوالے سے اہم معاملات پر ابھی اتفاق نہیں ہو سکا وزیر برائے منصوبہ بندی خسرو بختیار کا کہنا تھا کہ انہوں نے متعلقہ اداروں کو تین ماہ کے عرصے میں متحد اقتصادی زونس کے منصوبوں کا آغاز کرنے کی ہدایت کر دی ہے کیونکہ پہلے ہی کافی وقت ضائع ہو چکا ہے اجلاس میں دونوں جانب سے سنتی تعاون کو مرکزی حیثیت دینے پر بھی اتفاق کیا گیا تاکہ برآمدات میں اضافے اور روزگار کے مواقع میں اضافہ کرنے کے لیے چینی صنعتیں لائی جا سکیں اس کے علاوہ دونوں ممالک کے عہدے داران نے رواں سال گوادر میں اہم ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کرنے پر بھی رضامندی کا اظہار کیا جس میں گوادر انٹرنیشنل پورٹ ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ اور اسپتال شامل ہے یادش بخیر گوادر میں گزشتہ پندرہ سالوں سے مسلسل ان ذکر کردہ منصوبوں پر کام کے آغاز کی بات کی جا رہی ہے اور یہ منصوبے ہیں کہ ہر سال ان کو شروع کرنا پڑتا ہے جو دراصل گوادر میں ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کو سہارا دینے کی کوششوں کا حصہ ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کر کے گوادر میں ویران زمینوں کی خریداری پر راضی کیا جا سکے جہاں انفراسٹرکچر موجود نہیں سب سے پہلے خبریں بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے بلوچستان میں فوری مدار کی اپیل کی ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے ایک بیان میں کیا انہوں نے اپنے بیان میں شودائے جاؤ مہم بلوچ راشد بلوچ اور زیب بلوچ اور گلشیر بلوچ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کی آزادی کے لیے اور وسائل کے لوٹ مار اور استحصالی قوتوں کے خلاف بلوچ نوجوان سینا سفر ہیں اور بیش قربانیوں کے ذریعے آزادی کی جدوجہد میں اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں جو یقینا جذبہ اور شہوری وابستگی سے ہی ممکن ہے یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دو دہائیوں سے پاکستانی ریاست مظالم کے انتہا پر پہنچنے کے باوجود بلوچ قوم کو زہر کرنے میں ناکام ہے اور ناکام ہی رہے گا آزادی بلوچ قوم کا قومی حق اور مقدر ہے انہوں نے کہا بلوچستان میں ایک انسانی بحران جنم لے چکا ہے اقوام متحدہ اور عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ بلوچستان کو ایک وار زون قرار دے کر فوری مداخلت کریں یہاں پاکستانی آرمی بلوچوں کے قتل عام میں مصروف ہے اجتماعی قبریں بھی دنیا کے سامنے آیا ہیں ساتھی بلوچوں کا سیاسی معاشی اور غرض اور سے استحصال جاری ہے آئے دن فوجی آپریشنوں میں گھروں اور کھڑی فصلوں کو جلانا پاکستانی فوج کا معمول بن چکا ہے بلوچ قوم کا ایک اور ذریعہ معاش گلا بانی ہے اسے بھی اونٹ اور بھیڑ بکریوں کو چرانے اور بمباری میں ریاستی فورسز نے تباہ کر دیا ہے اس زمان میں اقوام متحدہ انٹرنیشنل اور دوسرے انسانی حقوق کی تنظیموں کو چاہیے کہ پاکستان کو قانون کے کٹہرے میں لا کر کا والی کا نوٹس لیں ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا گزشتہ اٹھارہ سالوں سے جاری آپریشنوں اور نسل کشی کے عمل میں اس سال کے انتخابات کو ممکن بنانے کے لیے بلوچستان کے کونے کونے میں آپریشن میں انتہائی شدت لائی گئی ہے اور بے شمار لوگوں کو اغوا اور شہید کیا جا چکا ہے اغوا قطع راستی تشدد اور قتل مارو اور پھینکو جالی انکاؤنٹر بلوچ لکھنے اور پڑھنے پر پابندی بک اسٹالوں پر چھاپے اور مختلف کتابوں پر بندش اور ان تمام کو میڈیا میں نہ آنے دینا جیسے اقدامات جو نسل کشی کے زمرے میں آتے ہیں بلوچستان میں جاری ہے ایک باقاعدہ نسل کشی ہو رہی ہے ایسی صورت میں عالمی داروں کی بے عسی اور پاکستان کو کھلی چھوٹ اس انسانی بحران کو مزید سنگین کرتا جا رہا ہے بلوچستان کے ضلع کیچ سے گزشتہ روز پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے گھر پر چھاپہ مار کر ایک شخص جس کی شناخت شوکت ولد احمد کے نام سے ہوئی کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے جو بلیحدہ مند کا رہائشی بتایا جاتا ہے اواران سے بھی کابس فورسز نے ایک شخص کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جس کی شناخت داود ولد باغو کے نام سے ہوئی ہے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان گوارم بلوچ نے جاؤ میں اپنی تنظیم کے ڈپٹی یونٹ کمانڈر مہیم خان عرف رحمین کو سرخ سلام پیش کرتے ہوئے کہا ہے جاؤ کے علاقے وادی میں سراچاروں کی گشتی ٹیم اور پاکستانی فوج کا اچانک سامنا ہوا جس میں دو بدو جھڑپ میں تین سرماچاروں راشد علی ولد بشیر احمد اورنگزیب زیب غلام قادر اور گلشیر و المراد نے جام شہادت نوش کی تھی اور مہم خان وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے لیکن فوج نے پورے علاقے کو سخت ترین معاشرے میں لیا تھا جہاں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ دوبارہ جھڑپ ہوئی تھی جس میں انہوں نے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کی بی ایل ایف نے شودھا جاؤ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ شودا کی قربانی مشل راہ ہیں بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان سرباز بلوچ نے میڈیا میں جاری کردہ ایک بیان میں فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز بلوچ ریپبلکن آرمی کے سرماچاروں نے آسیاباد ایف سی چیک پوسٹ پر راکٹوں اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کر کے فورسز کو بھاری نقصان پہنچایا ہے بی این ایم برطانیہ زون نے تیرہ نومبر کو یوم شہدائے بلوچستان منانے کا اعلان کیا ہے برطانیہ میں بی این ایم کے زونل آرگنائزر عکیم وڈیلا نے کہا ہے کہ ہم نے زونل اور مرکزی دوستوں سے رابطوں اور غیر رسمی نشستوں کے ذریعے کافی سوچ وچار کے بعد بہت سے اہم فیصلے کیے ہیں جن کے شیڈول کا اعلان آئندہ آنے والے وقتوں میں کیا جائے گا البتہ تیرہ نومبر کے حوالے سے دوستوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ تقریب کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے تفویض کردہ ذمہ داریوں کو مکمل کرنے کے لیے کام تیز کر دیں اکیم ماڈیلا نے مزید کہا کہ ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ یو کے میں اب تنظیم پہلے سے کافی منظم و مضبوط ہو چکی ہے آل ہی میں نئے قابل اور کوہنامش دوستوں کی تنظیم میں شمولیت نے ہمارے اعتماد و حوصلوں کو مزید بحال کیا ہے ہم پہلے کی بنسبت زیادہ پر امید ہیں کہ بلوچ قوم کی منگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تسلی بخش انداز میں اپنی سرگرمیوں کو انجام دیں گے نوشکی ملک کے مقام پر نامعلوم مسلح فرات کی فائرنگ سے علی نواز بادینی نامی شخص موقع پر علاق ہو گیا جو ایک قبائلی شخصیت بتایا جاتا ہے یونائیٹڈ پلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے تمپ میں قابض فورسز کے کیمپ پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے سرماچاروں نے تمب کے علاقے تگران ابدوہی کیمپ پر راکٹ اور خود کار ہتھیاروں سے تین اطراف سے حملہ کیا جس میں فورسز کے تین اہلکار جاں بحق ہوئے اور متحد زخمی ہوئے کوئٹہ کے سامنے بلوچستان سے جبری طور پر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے وائس, وائس فور بلوچ مسنگ پرسنس کی جانب سے قائم کردہ بوکرتالی کیمپ کو تین ہزار ایک سو اسی دن مکمل ہو گئے اس موقع پر تنظیم کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے زاری یکجہتی کے لیے آنے والے وقت سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی اس تاریخ کی میں سچائی کی شمع جلانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے سفا کر تشدد و خطل و غارت گری کا نشانہ بنا کر دوسروں کو خوف و دوشن کر پیغام دیا جاتا ہے یہی سچائی اب تک بہت بیان کرتے آ رہے ہیں اس پر کوئی کام درنے والا نہیں ہے خوددار کے تحصیل زہری میں فرنٹیر کور اور پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے قبائلی تصادم قتل و غارت گری سمیت سنگین جرا میں ملوث دس ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں تو واقعات میں دو افراد ہلاک دو زخمی ہوئے ہیں ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے علاقے واش گورکی کے مقام پر تیز رفتار پک اپ گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نور محمد نامی شخص جان بحق ہوا ہے کوئٹہ میں تیز رفتار موٹر سائیکل گہرے کھائی میں گرنے کی وجہ سے ایک شخص جان بحق اور ایک شدید زخمی ہوا ہے بلوچستان کے سن سے متصل علاقے استا محمد میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا ہے اقوام متحدہ کے ادارے یونسکو کے مطابق بلوچستان کی نصف آبادی پڑھنے لکھنے سے قاصر ہے اور شرح خواندگی محض پچاس فیصد ہے کچھ دن پہلے شرح غربت کے بارے میں بھی ایک رپورٹ شائع کی گئی تھی جس میں بلوچستان کو دنیا میں پسماندہ ترین علاقوں میں شمار کیا گیا تھا بلوچستان کے سنتی شہر اب میں ساکران پولیس نے جرام پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے ڈکیتی سمیت دیگر جرائم میں مطلوب پانچ ملزمان سمیت سات افراد گرفتار کر لیے ہیں جن سے اسلحہ سمیت چوری شدہ سامان بھی برامد کر لیا ہے ایران کے پاس داران انقلاب ملیشیا نے کرد باغیوں پر میزائل حملہ کر دیا ہے جس میں گیارہ افراد جان بحاق پچاس زخمی ہوئے ہیں فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ایک شخص نے چاقو اور لوہے کے ذریعے سے حملہ کر کے سات افراد کو زخمی کر دیا ہے جن میں سے چار شدید طور پر زخمی ہوئے عملہ آور کو حراست میں لیا گیا جو افغان شہری بتایا جاتا ہے آج کی نشریات میں اتنا ہی کچھ آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش کی آزمائشی نشریات